پچھلی <سؤال> <سؤال> <سؤال> دفعہ <عدم> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> قرآن لیکچر نمبر نوے کے تحت سورت المائدہ کی آیات نمبر نوے اکانوے بانوے اور ترانوے ان چار آیات کے اوپر میں نے تقریباً پچپن منٹ کی گفتگو کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ائب الذین آ منو الخمر نم والانصار مئی اے ایمان والو بے شک شراب جوا بت اور کے تیر رج سم من عمل الشیطان یہ ناپاک ہے اور شیطانی اعمال میں سے ہیں فج د تو ان سے اجتناب کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ تو اس کے بعد پھر کنزیکٹو تین آیات مزید تھیں تو ان آیات کے کانٹیکس میں, میں میں نے پچپن منٹ کے اندر شراب کی جو حرمت ہے اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی اس کے ساتھ ساتھ شرابی کے لیے دنیا میں کیا سزائیں ہیں اور آخرت میں اللہ تعالی نے اس کے لیے کیا عذاب تیار کر رکھا ہے ولی دب اللہ تعالیٰ اس کا میں نے ذکر کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ آٹھ سہی الاسناد احادیث کی روشنی میں دور حاضر کے جو جدید فقی مسائل ہیں ان کو فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر میں نے ایڈریس کیا تھا جس میں ایلوپیتھک جو دوائیاں ہیں ان میں الکوہل کی جو آمیزش ہوتی ہے ان کا شری حکم کیا ہے اسی طریقے سے ہومیوپیتھک دوائیوں کے اندر جو الکوہل یعنی شراب ڈالی جاتی ہے ان کا شرح حکم کیا ہے پرفیوم میں جو الکوہل ڈالی جاتی ہے اس کا شری حکم کیا ہے اسی طریقے سے الکوہل کے علاوہ افیون ہرون اور چرس اور بھنگ وغیرہ اس کے کیا شرح احکامات ہوں گے شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے اس پہ میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ چائے اور سگریٹ اس کے بارے میں اس کے استعمال کے بارے میں کیا شرع حکم ہے وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا اب ان تمام ایشوز کو الحمدللہ میری کوشش ہو رہی ہے اس حوالے سے پچھلے تقریباً ڈیڑھ سال سے کہ تمام اختلافی موضوعات جو ہیں چاہے وہ عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں چاہے فکر کے ساتھ چاہے جدید مسائل ہوں دور حاضر کے ان کو انٹلیکچل لیول پر جا کر ایڈریس کیا جائے اسی کی یہ کڑی ہے اور میں یہ اکثر بات کرتا ہوں کہ یہ تمام ہمارے جو لیکچرز ہیں بیسیکلی یہ ویڈیو بکس ہیں اب جو جدید دور ہے وہ ویڈیو بکس کا ہے لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا اتنا ٹائم نہیں ویڈیوز جو ہیں اس وقت دور حاضر میں دعوت و تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور جدید مسائل کے سولوشن کے لیے دورے حاضر میں جن لوگوں نے بہت بڑا کام کیا ہے ان میں ٹاپ آف دی لسٹ ایک پرسنالٹی ہے ان کا میں تعارف تھوڑا سا کروا دوں وہ ہیں مصر کے بہت بڑے اسکالر یوسف القرباوی ان کا نام ہے اور یہ بالکل حقیقت ہے بات کہ دورے حاضر میں کسی بھی شخص نے جدید سیکھی مسائل کو اس طریقے سے ہاتھ نہیں ڈالا جس طریقے سے یوسف القرباوی جو مصر کے عالم ہے ان کی عمر تقریباً 87 سال ہے 1926 میں پیدا ہوئے اور دور حاضر میں جتنی بھی اسلام کے اوپر تاریخی ریسرچ کی جا رہی ہیں ان میں کنسلٹنٹ کے طور پر وہ ہائر کیے جاتے ہیں ابھی حال ہی میں جو قطر ٹی وی نے تیس قسطوں کے اوپر عمر سیریز کے نام سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ان کی بائیوگرافی پر فلم بنائی ہے اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ جو کنسلٹنٹ ہیں وہ یوسف القرباوی ہے اور باقی لوگ ظاہر ہے کہ ان کو دیکھا دیکھی شروع ہوئے لیکن جس طریقے سے انہوں نے وہ کتاب لکھی اسلام میں حلال و حرام وہ اپنی نویت کے اعتبار سے بہت بڑی کوشش ہے لیکن لیکن لیکن وہی بات کہ دنیا میں کوئی شخص بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے سوائے امام کائنات سید البلی نرین شفیع المغنبین رحمت للعالمین سیدنا سعید مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مبارکباد ان کو تو گارنٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ما وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہ کے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلی ان کے علاوہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن ان غلطیوں کو غلطی سمجھنا چاہیے ان چند غلطیوں کو لے کر کسی کی پرسنالٹی کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرنا چاہیے ظاہر زیرو سے ملٹیپلائی کریں گے تو رزلٹ پھر زیرو آئے گا غلطیوں کو ایسے طریقے سے واضح کیا جائے تاکہ اگر واقعی اسلام کا درد ہے تو ان کی اصلاح ہو نہ یہ کہ ان کی مخالفت کے اوپر ایک پورا محاذ کھڑا کر دیا جائے تو یہ اپروچ جو ہے بالکل غلط ہے تو میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اسلام میں حلال و حرام جو انہوں نے کتاب لکھی ہے واقعی کسی اور عالم کے حصے میں اتنی بڑی خدمت نہیں آئی لیکن اس کتاب میں چند جگہ پر انہوں نے ٹھوکنے کھائیں خصوصاً دو مسائل ایسے ہیں جن میں میں سمجھتا ہوں شراب والے مسئلے میں تو الحمد وہ بہت کلیئر ہے لیکن ایک موسیقی کا مسئلہ اور دوسرا داڑھی کا مسئلہ اس پر انہوں نے حق سے کافی حد تک ڈیویشن کی ہے اور ایک واضح حدیث جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے شراب کی حرمت والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ ہزار پانچ سو نوے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اور الحمدللہ اہل سنت کے الواننے والے تینوں گروہ بریلوی جو بندی اور سلفی یعنی اہل حدیث متفق ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصر الاسناد مرفوع مرفو احدیث صحت اسحت ہے لیکن بخاری شریف کی جو حدیث جس کا میں نے ریفرنس دیا ان کو انہوں نے ضعیف ثابت کیا اور ان کا بھی قصور نہیں ان سے پہلے ایک بہت بڑے امام جو خزو اہل حدیث مقبہ فکر کے تو بہت بڑے مرشید ہیں ابن اعظم سب سے پہلے تو انہوں نے اس حدیث پر ڈاکہ مارا اجتاد ہی غلطی طور پر یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی خدمات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی تو وہ ریز کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ زنا کو ریشم کو شراب کو اور آلات موسیقی کو اپنے لیے حلال سمجھ لیں گے اور وہ ایک گھاٹی میں پناہ حاصل کریں گے اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ ان کے سروں پر پہاڑ کو پھینک کر ان کو ہلاک کر دے گا اور جو چند لوگ بچیں گے ان کی شکلوں کو بندروں اور خنزیر کی شکلوں میں بدل دے گا اور کیا مت وہ اسی حال میں رہیں گے ولیہ اللہ یہ اتنی بالکل ننگی بات ہے اس میں کوئی دوسری تعویل نہیں ہو سکتی لیکن یہ حدیث چونکہ یوسف القرداوی صاحب کے اس پوائنٹ آف ویو سے ٹکراتی تھی تو انہوں نے کہا نہیں اس میں ایک راوی ایسا ہے کہ جو ضعیف ہے ہشام بن عمار نام کا ایک راوی تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ حدیث قابل قبول نہیں تو میں تھوڑا سا ابھی چلتے چلتے ذمن ارض کر دوں ہشام بن عمار جو راوی ہے المتوفہ 245 ہجری یہ امام بخاری کے استاد ہیں اور کتب ستا میں سوائے امام مسلم کے باقی تمام عائما نے اس سے احادیث لی ہیں امام بخاری نے امام سرمسی نے امام ابو دعود نے امام نسائی نے امام ماجہ نے تو میرا خیال ہے سو سے زیادہ احادیث اس امام سے لی ہیں اور یہ جمہور محدثین کے نزدیک بالکل راوی ہیں ابن حجر اسکلانی ہوں یا امام زہبی بھی ہوں سب جو ہے ان کی توثیق کرتے ہیں تو بر یہ ضمن بات تھی اب آپ یہ ہیں آج کے لیکچر کی طرف کہ پچھلی دفعہ جو میں نے گپتگ کی تھی تو اس کے فیڈ بیک کے طور پر مجھے کچھ باتیں سننے کو ملی ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ اب ویڈیو ریکارڈنگ میں بھی میں ان کیوریز کو ریزالو کر دوں تو وہ کیوریز جو ہیں وہ تینائنٹ کی شکل میں, میں ان شاء اللہ کروں گا آج کا جو چالیس پچاس منٹ کا ہمارا درس ہے اور پھر یہ آج کی گفتگو اور پچھلی گفتگو ملا کر تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو ہماری جو ویب سائٹ ہے ایل ڈاٹ کام اس پر مسئلہ نمبر سکسٹی نائن کے نام سے ہمارے یوٹیوب کا جو چینل ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو اس کے تھرو ہم اپلوڈ کر دیں گے اور اس کا عنوان ہوگا سرمت شراب الکوہل والی ادویات اور سگریٹ وغیرہ کے متعلق صحیح احکام و مسائل اور الحمدللہ ہماری اس ویب سائٹ پہ اب یہ 69 نمبر مسئلہ ہے اللہ نے توفیق دی تو اب ربی الابل شریف کا بھی مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے تو اگلے ہفتے سے انشاءاللہ شاء اللہ کے کانٹیکس میں بھی میں مختلف جو ٹاپکس رہ گئے ہیں ان کو ایڈریس کروں گا نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ اس کو ایڈریس کیا جائے اس کے علاوہ بھی کچھ ٹاپکس ہیں امپورٹنٹ تو وہ انشاءاللہ شاء اللہ ربیع میں بیان کیے جائیں گے تو آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں پوائنٹ نمبر ون وہ ہے الکوہل یعنی شراب کی تجارت اور اس کی خرید و فروخت کا شرع حکم کیا ہے اس کے متعلق تو بھائیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ فتح مکہ والے سال یعنی بالکل اینڈ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریبا دو سال پہلے خواب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب مردار خنزیر اور بتوں کی تجارت کو حرام قرار دے دیا ہے ان چار چیزوں کی تجارت کو شراب کی مردار کی خنزیر کی اور بتوں کی تجارت اور جامعہ ترمزی سنن ابی دعود اور سنن ابن ماجہ میں اس کی مزید کلیئرفکیشن ہے صحیح صنعت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس لوگوں پر لامت فرمائی ہے نمبر ایک شراب بنانے والا نمبر دو شراب بنوانے والا نمبر تین شراب پینے والا نمبر چار شراب اٹھا کر لے جانے والا نمبر پانچ جس کے پاس شراب لے جائی جا رہی ہے نمبر چھ شراب پلانے والا نمبر سات شراب بیچنے والا نمبر آٹھ شراب کی قیمت کھانے والا نمبر نو شراب خریدنے والا اور نمبر دس جس کے لیے شراب خریدی جا رہی ہے ان دس لوگوں پر اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے اور لانت کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے اسی لیے کسی بھی کلمہ گو مسلمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کرنے سے منع فروایا ہے ہاں وہ مسلمان خود غلط حرکت کر کے لانت کا مستحق ہو جائے وہ الگ بہ لین جھوٹوں پر اللہ کی لانت لیکن ایک کلمہ گو اہل قبلہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں ہم اس کو لانتی نہیں کہہ سکتے وہ خود مستحق ہوا لیکن کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو لانتی گئی یہ کہ اس کو بدوا دینے کے مترادف ہے اور یہ چیز منع ہے الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت شراب جیسا جو بھیانک گناہ ہے اس سے محفوظ ہے اور بلا مبالغہ اگر یہ کہا جائے کہ پچانوے پرسینٹ دنیا کے مسلمان اس گناہ سے محفوظ ہیں تو یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک بات نکلی اور الحمدللہ اس وقت تقریباً دنیا میں سوا ارب کے قریب مسلمان موجود ہیں اور چند ایک کو چھوڑ کر اکثریت مسلمانوں کی شراب کے بھیانک گناہ سے محفوظ ہے لیکن جہاں تک معاملہ ہے شراب کو بیچنے کا اور شراب کا کاروبار کرنے کا تو ہمارے ملک کے اندر خصوصاً کراچی شہر کے اندر تو کافی زیادہ شراب کے اڈے کھل چکے ہیں چھپ چھپا کر اور اسلام آباد میں بھی چم جگہوں پر آفیشلائز طور پر عیسائیوں نے لائسنس حاصل کیے ہوئے ہیں شراب بیچنے کے کیونکہ ہمارے آئین کے تحت جو پاکستان کا آئن ہے مسلمان شراب نہیں بیچ سکتا اسی لیے چھاپے بھی پڑ جاتے ہیں ہاں کوئی کرسچن ہو تو اس کو मिल مل جاتا ہے حالانکہ یہ بھی بہت بڑی مسکنسپشن ہے کہ کرسچینٹی میں شاید شراب है ہے تو ایسی بات نہیں آج کبھی جو نیو ٹیسٹیمنٹ موجود ہے انجین بائبل جو ٹیمپرڈ فارم میں ہے اس میں آج یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ الکوہل پینا جو ہے حرام ہے لہذا یہ کسی بھی اہل کتاب مذہب کے اندر حلال نہیں اب جو لوگ ان تمام سلسلوں میں وابستہ ہیں ہمارے ملک کے اندر تو بچنا پھر بھی آسان ہے لیکن غیر مسلم ممالک کے اندر جو لوگ یہاں سے جابز کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں ان کو بسا اوقات ایسی جگہوں پر جابز کرنی پڑ جاتی ہیں کہ جہاں پر شراب بکتی ہے تو اکثر لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ اس کا شرع حکم کیا ہے تو اس میں میں نے کافی برین اسٹرامنگ کی اور اکیلے بیٹھ کے بھی اس پہ سوچا تو اس کی کل تین پاسبلٹیز میرے سامنے آئی ہیں کہ شراب کے معاملات میں جو لوگ انوالو ہیں تو تین طرح کی پاسبلٹیز بن سکتی ہیں شراب یا خنزیر بعض ہوٹلوں میں خنزیر بھی سرو کرنا پڑتا ہے پھر برتن بھی دھونے پڑتے ہیں تو پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ اگر وہ جگہ ایسی ہے جہاں پر صرف شراب بکتی ہے اور صرف خنزیر کا گوشت سرو کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ساتھ اور کوئی چیز نہیں ہے پیورلی وہ شراب کھانا ہے یا پیورلی خنزیر کے گوشت کہ بیچنے کی جگہ ہے تو اس جگہ پر ملازمت کرنا سو فیصد حرام ہے یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے دوسری پاسبلٹی کہ وہ جو سٹور ہے یا وہ مارٹ جو ہے جہاں پر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں وہاں پر شراب کے ساتھ باقی چیزیں بھی بک رہی ہیں ان میں سے ایک آئٹم جو ہے شراب ہے یا خنزیر کا گوشت ہے باقی سارا جو ہے وہ ضروریات اطلیہ کی چیزیں ہیں کھانے پینے کی اور باقی چیزیں اگر تو اس مارٹ یا اسٹور کا مالک مسلمان ہے تو اس مسلمان کے لیے بھی وہ کمائی حرام ہو جائے گی کیونکہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ آئٹمس نہ رکھے اس کو کسی نے باؤنڈ تو نہیں کیا کہ کمپلسری ہے کہ یہ چیزیں ضرور رکھنی ہیں وہ خطرہ صرف یہ ہوتا ہے کہ گاہ جو ہے وہ باقی سامان لیں گے تو یہ بھی ساتھ لے جائیں گے ورنہ وہ کسی دوسری دکان پر نہ چلے جائیں وہی فتنہ مال ہے تو بچ تو ہو سکتا ہے اس سے اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی کمائی سو فیصد تو حرام نہیں ہوگی ظاہر ہے کہ جو اتنا حصہ جو اس سے کمایا جا رہا ہے وہ حرام ہے لیکن وہی بات ہے حرام اور لال کی میزش ہو جائے گی اب تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اس طرح کا جو میگا سٹور ہے یا میگا مارٹ ہے اس میں ایک آئٹم شراب اور ایک کھنجیر ہے باقی ساری چیزیں حلال بھی ہیں اس میں اور اس کا مالک غیر مسلم ہے تو اس کو تو ہم سمجھانے سے تھے کوشش ضرور کرنی چاہیے وہاں پر اگر کسی مسلمان کو ملازمت اختیار کرنی پڑتی ہے تو اس کی ملازمت جائز ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سٹور کی جو آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ان دو چیزوں کے علاوہ ہے وہ میگا مارٹ یا میگا سٹور ہے تو مسلمان جو وہاں پر ملازمت کر رہا ہے وہ یہ نیت کرے کہ اس میں جو حلال چیزیں بک رہی ہیں اس میں سے مجھے حصہ مل رہا ہے حرام والا حصہ نہیں مل رہا اور یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہے ان جگہوں پر جا کر بچنا اور ایسی دکانوں سے اوائڈ کرنا تو بل میں راحت رکھتے ہوئے وہاں جاب کی جائے لیکن پینل میں جاب ضرور تلاش کی جائے اور جیسے ہی کوئی جاب ملے چاہے اس سے ماندی جاب مل جائے لیکن دو وقت کی روٹی چل جائے تو فوراً جو ہے اس سے الرجی اختیار کر لی جائے ولّہ والا اب یہاں پر شراب کی تجارت اور خرید و فروخت اس کی کرنا اس گناہ کی انٹاسٹری کو واضح کرنے کے لیے ایک اور بڑی سخت حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کا سرکہ بنا کر بیچنے سے بھی منع فرمایا حالانکہ شراب جب سرکے میں کنورٹ ہو جائے گی اس کی تو کیمیکل کمپوزیشن ہی چینج ہو جائے گی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر نفرت فرمائی ہے شراب سے کہ اس کو اگر کوئی سرکے میں بھی کنورٹ کر کے اور کہے کہ نہیں اب اس کی فارم چینج ہوگی تو میں اس کو بیچ لوں تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لہذا ہمارے جو مشہور فکہ حدفی میں مسئلہ ہے جو بہار شریعت میں بھی مفتی جو ہے احمد عبرلوی صاحب کے خلیفہ لکھ رہے ہیں مفتی امجد <سؤال> علی صاحب کہ شراب کا اگر سرکہ بن جائے ان کا بھی بے چاروں کا <سؤال> بزرگ کو نہیں ہے پیچھے بھی بزرگ علم گیریا میں اور باقی فکا عدفی کتابوں میں لکھتے آئے وہ تو بزرگوں کو ہی نقل کرتے کرتے معاملہ یہاں تک بگڑ گیا تو وہ جائز انہوں نے یہ لکھا حالانکہ یہ صحیح مسلم کی حدیث تو میں وہی بات کرتا ہوں کہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ المتوقع 150 سو ہجری ان کا قول صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کہ میری کوئی بات قرآن سے ٹکرا جائے حدیث سے ایون کسی صحابی کے قول سے بھی ٹکرا جائے تو اس کو چھوڑ دو اور قرآن سنت اور صحابی کے قول پر عمل کرو تو اب ہمیں یہ صحیح مسلم میں حدیث مل گئی لہذا فکر امسی کی کتابوں میں جو ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ لکھ دینا چاہیے کہ جب تک ہمیں حدیث نہیں ملی تھی ہم نئی باتیں لکھی اب ہم اس سے رجوع کرتے ہیں تو پیار اور محبت کے ساتھ سولوشن اینڈ پر آ کر سمجھانا چاہیے ایک طریقہ یہ ہے کہ سلوشن اینڈ پر آ کر ان کی غلطی ان پر واضح کی جائے اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو پکڑ کے اور امام منی پر احمد اللہ کو گالی گلوچ شروع کر دی جائے تو یہ انتہائی جہالت میں مبنی اپروچ ہوگی پہلی اپروچ کہ سولوشن اینڈ پر آئے پرابلم اینڈ پر نہ آئے. لیکن افسوس کے ساتھ جو لوگ سمجھانے پر ہیں وہ پرابلم اینڈ پہ پر کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کو دشمن سمجھتے ہیں پیار اور محبت کے ساتھ اہل قبلہ اور اہل کلما مسلمان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے تو یہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کا سرکہ بنانے سے بھی منع فرمایا اس کا جو کانٹیکٹ ہے وہ سن نبی دعود اور جامعہ ترمزی میں ہے اور یقین کریں کہ میں نے جب یہ پڑھا تو میں ہل گیا کہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچے ہیں جن کی کفالت کا ذریعہ یہی شراب ہے جو ان کو ورثے میں ملی ہے وہ شراب بیچ کر تو ان کی کفالت ہم لوگ کرتے ہیں تو آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ شراب تو حرام ہوگی کہ اس کا سرکہ بنا کر بیچ لیں تاکہ ان یتیم بچوں کی کفالت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں بلکہ اس کو بہا دو یہ آج کل جو لوگ اپنی غربت کا رونا روتے ہیں وہ جی غریب آدمی ہیں یتیم بچے ہیں جی بینک میں پیسے فکس کروا دیے ہیں پروفٹ کھا رہے ہیں سود ہے جی کھانا جائز ہو گیا تو ان کے لیے درس عبرت ہے اس سریز کے اندر چاہے بینکنگ کا سود ہو پروفٹ کے نام پر چاہے اسلامی بینکنگ کا سود ہو پروفٹ کے نام پر چاہے قومی بچت کا سود ہو پروفٹ کے نام پر اس طرح کی تمام چیزیں ان کی کوئی گنجائش نہیں اور مجھے مولانا مدودی رحمہ اللہ کی وہ بات یاد آئی میں چاہ رہا ہوں یہاں پر کوٹ کروں مجھے تو بڑا مزہ آیا وہ بات سن کر کہ ان کے پاس کوئی بندہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ زندگی موت کی کشمکش میں پڑ گیا ہے اور اس وقت وہ سود کھا سکتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ سود حرام ہے پھر اس نے کوئی اور سچویشن رکھی اور کوشش یہ کی کہ یہ عوامی علماء کا دماغ خراب کرتی ہے نا اس قسم کے کس کو حلال کروانے کے لیے کوشش کرتی ہے کہ نہیں جی وہ یتیم بچے ہیں ان کی کفالت کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اب ان کی والدہ کیا پیسے بینک میں جمع رکھ کے سود کھا سکتی ہے انہوں نے کہا سود حرام ہے تو جب اس نے تین چار بار اطرار کیا تو چوتھی بار مولانا مدوری رحم اللہ نے فرمایا کہ وہ تو خود دوزن میں جا رہے مجھے ہو مجھے کیوں ساتھ کھچیٹتے ہو دوزن میں میں کیوں اللہ کا حکم بدل دوں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے بھی اگر کوئی غربت کی وجہ سے بھی مر گیا تو کیا ہوا میں اپنی آمرف کیوں برباد کروں یہ بات کیا کہ نہیں اب یہ صورت میں جا کے جائز ہو جائے گا کیونکہ یہ اس طرح کے فتوے دیے جاتے ہیں نا پھر لوگ وہ شرط بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں عالم صاحب نے فتوا دے دیا تو اس میں یہ واضح بات ہے کہ سود کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو پچہتر سے لے کر دو سو اسی تک یہ قرآن پاک میں گھر جا کے پڑی کہ سود کی کس قدر مذمت آئی ہے اور اس کی کنکلوژن آیت نمبر ٹو ایٹی میں ہے کہ جو لوگ سود کھا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا ان کے خلاف اعلان جنگ ول آزم اللہ اللہ اور اس کا رسول جس سے جنگ کریں گے جنگ میں ایک حریفب دوسرے حریف کی سب سے قیمتی چیز چھیننے کی کوشش کرتا ہے ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے ایمان اگر اللہ اور اس کے رسول کی ہم سے جگ ہو گئی تو این ممکن ہے کہ ایمان برباد ہو جائے بولے آپ کو اور یہ تو ایک لادہ سے ٹاپک ہے انشاءاللہ میں کبھی ایڈریس کروں گا اسلامی بینکنگ کے نام پہ جو دھوکہ دیا جا رہا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لالت ہے اس پہ چار لوگوں پر لانت فرمائی صحیح مسلم ہے سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر سود لکھنے والے پر اور سود کے لیے گواہی میں شامل ہونے والے پر اور پھر فرمایا کہ یہ چاروں گناہ میں برابر کے شریک ہے اب وہ یہ جو لوگ بینک کی ملازمت کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا جی ہم تو صرف لکھایا ہم خود تو نہیں سود کھا رہے ہیں اس میں واضح موجود ہے لہذا فورم سے بینک اس طرح کی جاب سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی اب وہی وہ مسئلہ ہوا کہ اسلامی بینکنگ کے نام پر پاکستان میں ایک مولوی صاحب ہیں انہوں نے فتوا دے دیا اور ان کے پیچھے چل کے اب بڑی حیرانگی ہوتی ہے اسلامک بینکنگ کے نام کے اوپر جو معاملات ہو رہے ہیں وہاں پر داڑیوں والے اور پریکٹسنگ مسلمان بزیر دیکھنے والے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں علامہ صاحب نے فتوا دیا ہے اس لاما صاحب جس نے فتوا دیا اس کے خلاف کتنے اس کے اپنے مقبہ فکر کے وہ میری مراد شیخت عثمانی ہی صاحب ہیں جو بند کے جو عالم وہ بدوا دے چکے ہیں کہ یہ سارا معاملہ غلط اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی نے سمجھنا ہے نا کہ اسلامک بینکنگ اور غیر اسلامک بینکنگ میں کیا فرق ہے تو جن کا یہ دعویٰ کہ ہماری بینکنگ اسلامک ہے ان کی بینکنگ کی اصلیت غیر اسلامک بینکوں والے سے جا کے پوچھیں ان کو پوچھیں کہ جی وہ تو کہتے ہیں آپ حرام ہے اور ہم حلال ہیں تو وہ بتائیں گے کہ نہیں نہیں ہم بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہی ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اصل معاملہ بیچ میں وہی وہ ہے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ تو اسٹیٹ بینک ہی طے کرتا ہے دونوں کے لیے اسی کے اعتبار سے پیچھے سارا معاملات فکس ہوئے میں آگے جو ہے وہ پڑتا رکھا ہوا ہے تو اس میں وہی بات کروں گا کہ گدھے کے اوپر اگر سفید اور کالی لکیریں پھیر دی جائیں پیٹ مار دیا جائے وہ زبرانی بن جاتا وہ گدے ہی رہتا ہے یہ وہی بات ہے پوائنٹ نمبر ٹو کیا الکوہل اور شراب کے علاوہ افیون چرس اور ہیرون کی تجارت اور فرید و فروخت کرنا بھی حرام ہے اس پہ تھوڑی ڈسکشن کی ضرورت ہے تو بھائیو بنیادی بات اور اصولی بات شریعت اسلامیہ کی سمجھ لیجیے کہ جو چیزیں اللہ تعالی نے حرام فرمائی ہیں ان کی خرید و فروخت کرنا بھی حرام ہے اگر ان کی خرید و فروخت اسی معاملے کے لیے ہو رہی ہو جس کے لیے وہ بنائی گئی ہیں کسی اور پرپس کے لیے ہو تو پھر معاملات الگ ہو گئے شراب بنائی گئی اس مقصد کے لیے کہ اس کو پیا جائے شراب میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے تو اب شراب اگر کوئی بیچتا ہے تو وہ حرام کے زمرے میں داخل ہو جائے گا پیور نہیں کیونکہ شراب کا مقصد ہی یہی ہوگا البتہ شراب کی جو جائز صورتحال حال ہے جو میں نے پچھلی بتائی تھی پرفیوم والا معاملہ یا بعض ادویات میں ڈلنے والا اس کا معاملہ ڈفرنٹ ہوگا لیکن شراب اگر پیورلی بیچی جائے گی وہ حرام ہی تصور ہوگی تو یہ اصول ہے جو اللہ تعالی نے چیز حرام فرما دی اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے اگر وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے جیسا کہ ابھی میں نے بخاری اور مسلم کی حدیث بیان کی تھی کہ بتوں کی تجارت بھی حرام ہے اگر وہ بت کے طور پر استعمال ہو رہی ہے یا رسپیکٹ کے لیے کہیں پر سجائی جا رہی ہے البتہ اگر بدھ جو ہے بچوں کی کھیلنے والی گڑیا ہے تو پھر ان کی تجارت حلال ہوگی وہ تو صحیح بخاری مسلم میں ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے شادی کے بعد بھی گڑیوں کے ساتھ اور اس طریقے سے گھوڑے جو تھے ان کے ماڈل بنے ہوئے تھے ان کے ساتھ کھیلتی تھی تو بچہ جو ہے اس کے دل میں ان کی رسپیکٹ نہیں ہوتی وہ تو اس طرح اٹھا کے اس پہ پھینک بھی دیتا ہے لیکن یہ گھروں میں ماڈل سجا لینا اور بعض اوقات یہ آج کل تو وہ تصویریں بھی بالکل اپنے بزرگوں کے سامنے سجا کے اس پہ ہار بھی لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں یہ معاملات جو ہے نا یہ شرک کی طرف لے جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں منع ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزب خیبر کے موقع پر پالتو گدوں کے گوشت کو حرام فرما دیا قیامت تک کے لیے اب گدے کا گوشت کھانا تو حرام ہے اب وہ اگر اصول لگایا جائے کہ جس چیز کو حرام کیا ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے تو پھر یہ بھی حرام کھا گا تو میں نے اس لیے سات ویچک بیان کی تھی اگر وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو تو گدا اگر واقعی گوشت کے لیے استعمال ہو رہا ہو کہ اس کا گوشت پکا کے کھایا جا رہا ہو تو ایسی گدوں کی تجارت بھی حرام ہوگی ہمارے ملک میں تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے ہوٹلوں پر کتوں کا گوشت بھی کھلایا جا رہا ہے بالکل خبریں آتی ہیں ٹی وی کے پاس مردہ لاچیں نکال کے قبرستان سے ان کا گوشت بگایا جا رہا ہے تو یہ جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدوں کے گوشت کو حرام فرما دیا ہے اب گدے کی تجارت بھی کیا حرام ہوگی ہاں اگر گدے کی تجارت گوشت کے لیے ہوگی تو حرام ہوگی اگر استعمال کے لیے مال برداری کے لیے ہوگی تو وہ احادیث ثابت ہے گدے کی خرید و فروخت کرنا آج تک گدے استعمال ہو رہے ہیں خچر استعمال ہو رہے ہیں تو اس میں تو بلکہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ گوشت کے علاوہ باقی کاموں کے لیے اگرچہ گدا کھانا حرام ہے لیکن اس کی تجارت جائز ہوگی یہ بڑی امپارٹینٹ بات ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں اور افغانستان کے اندر ایسے علماء بھی ہیں جنہوں نے گدوں کی مثال لے کر ہیرون کی سمگلنگ کو جائز قرار دیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں جی ہیرون پینا حرام ہے نا بیچنا تو حرام نہیں ہے گدا کھانا حرام ہے گدا بیچنا تو حرام نہیں ہے یہ موریوں کا جو قبلا ہے نا یہ اس کو صحیح کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں مولوی دماغ خراب کرتے ہیں دیکھو دری کیسے پکڑتے ہیں لیکن وہی بات ہے عام آدمی نے تو کتابوں سنت پڑھنی کوئی نہیں اس کو کسی نے بات صحیح سمجھانی کوئی نہیں تو وہ مولویوں کے دھوکے میں آ جاتا ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متاب اکن حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے سے بھی منع فرمایا ہے کتے کی خرید و فروخت کرنے سے لیکن معاملہ پھر وہی ہوگا اگر کتا شکار کے لیے رکھا جائے تو وہ جائز بھی ہے وہ بغاری اور مسلم میں ثابت ہے قرآن پاک میں بھی صورت المائدہ کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو جانور جن کو تم شکار سکھاتے ہو ان کا شکار تمہارے لیے لال ہے تو وہ معاملہ بالکل الگ لہذا اصول اپنی جگہ قائم ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دی ہے اگر وہ اسی مقصد کے لیے اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہوگی یہ پوائنٹ کو سمجھیں یہ کی بات ہے ٹرو انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے اس معاملے کی انٹیسٹی کو واضح کرنے کے لیے کہ ایک دھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شراب کا مشکیزہ توحفے کے طور پر لے کر آئے یہ صحیح مسلم میں بھی ہے المتا امام مالک میں بھی ہے مسلم امام احمد میں بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کیا تجھے پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شاد فرمایا تو اس شخص کے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا اس نے اس کے کان میں کوئی سرگوشی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کرنے والے سے پوچھا کہ تو نے اس کے کان میں کیا کہا ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو کہا کہ یہ تو کھانا پینا اس کا جو ہے وہ حرام ہے تم اسے جا کے بیچ دو نے بیچ دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر فرمایا کہ جس اللہ نے اس کا پینا حرام کیا ہے اس نے اس کی خرید و فروخت بھی حرام فرما دی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں چاہ فرمایا اور دیکھیں صحابی کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسپانس کرنے والے انہوں نے اسی جگہ پر کھڑے ہوئے مشکیزے کا منہ کھولا اور شراب کو وہیں پر بہا دیا سبحان اللہ یہی عام مسلمان میں اور صحابی میں فرق ہے سمی انا بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی بتفک انہیں حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو عبیدہ ابن جرا اور سیدنا النا ابن کاب کو میرے والد ابو طلحہ نے دعوت پہ بلایا ہوا تھا اور ان کو شراب پلا رہے تھے اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرادی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کر دیا ہے تو اسی وقت انہوں نے اپنے جام وہیں پر الٹ دیے اور ابو طلحہ کہتے ہیں سعید انس کہتے ہیں میرے والد ابو طلحہ نے مجھے کہ انس اٹھو اور شراب کے سارے مشکیزیں توڑ دو حالانکہ بات صرف اتنی یہی تھی کہ شراب پینا حرام ہے لیکن ان کو ویژن کلیئر تھا کہ آپ اگر یہ پینا حرام ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہوگی تو وہ میں اس پہ جملہ بولتا ہوں کہ صحابہ اکرام مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سمجھتے تھے للہ اب آ جائیے فیون ہیرون اور چس کے بارے میں اس کی تجارت کے حوالے سے ویسے تو اس گفتگو سے ہی کافی کلیئر ہوگا ہو گیا ہوگا لیکن میں پھر بھی اس کو مزید ایلوبریٹ کر دیتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور مشروب حرام ہے ہر نشہ آور مشروب حرام ہے یا تو مشروب کا ذکر صحیح مسلم میں ہے کہ ہر نشہ آور شہر شراب ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف شراب ہر نشہور شہ شراب ہے اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ہر نشہور شہر حرام ہے چاہے وہ لکوڈ فارم میں ہو یا سالڈ یا کسی بھی فارم میں آپ نے فرما دیا جس سے بھی نشا ہوگا وہ چیز حرام ہوگی کیٹاگوریکل مینشن ہو گیا لہذا شراب کے ساتھ افیون چکس ہیرو یا بھنگ یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس حدیث کی روح سے حرام اور ان کی تجارت کرنا بھی حرام ٹھہرے گا یہ بالکل کلیئر ہو گیا لہذا اس میں ان علماء کا رد ہو گیا جو ہمارے خیبر پختونخوا خصوصاً ایسے چند علماء موجود ہیں اکثریت نہیں ہے چند دیکھ لو اسی طریقے سے افغانستان کے اندر بھی جنہوں نے ہیرون کے کاروبار کو جائز قرار دیا ہے اس کے نشے کو حرام تو بالکل یہ اصولی بات اس گفتگو سے کلیئر ہوگی کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کی تجارت کرنا بھی حرام ہے اگر وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے لیکن یہاں پر ایک بات بالکل ماننے والی ہے طالبان کی فکر سے اختلاف اپنی جگہ لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے اور پوری دنیا نے تسلیم کی کہ وہ امریکہ اور یورپ جنہوں نے اربوں ڈالر بلینز رب ڈالر لگائے کہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے اندر پوسٹ کی کاشت کو ختم کیا جائے جسے ہیرو بنتی ہے لیکن ہر سال پوج کی کاٹ میں اضافہ ہوا ہے دنیا میں تقریبا نوے فیصد ہیرمن جو ہے اس کا اوریجن جو ہے وہ افغانستان ہے اربوں ڈالر لگا کر بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے بلکہ آگے بڑھی لیکن طالبان کی جب وہاں پر حکومت آئی ان سے ہمارا علمی اختلاف منج کا اختلاف اپنی جگہ لیکن یہ ان کی بڑی ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے وہاں پر اس پر پابندی لگائی اور چند مہینوں کے اندر تقریباً پوچھ کی کاش جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو گئی افغانستان سے زیرو پر لیا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں اگر علماء فدوا دینے والے ہیں تو اس کی مخالفت والے زیادہ لوگ موجود ہیں الحمدللہ تو اس حوالے سے یہ امت کا فتنہ ہے مال اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ شروع کی ہے یہ مال ہی کا تو فتنہ ہے بھائی یہ رومن اسمگلنگ ہو رہی ہے اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور رسک جو ہے آرام ہے وہ میں ان آج کی گفتگو کو انکلوڈ کروں گا ان پانچ احادیث سے کہ جس کا رزق حرام ہے اس کی تو عبادت کیا ہونی ہے قبول رسک حلال رسک حلال کا سب سے بڑا بڑی کسوٹی اور کرائٹیریا اور میار ہے اس پہ میری ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رزق کے حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج کیونکہ اس امت کا فتنہ سب سے بڑا مال ہے اور یہی فتنہ ہے جو انسان کو ہیروئن کی اسمگلنگ پر مجبور کر رہا ہے اور علماء کو کہ وہ فتح دیں کہ یہ جائز ہے پوائنٹ نمبر 3 جو آخری پوائنٹ ہے آج کا اب تھوڑا سا دل کو تھام کے سننے والی بات ہے کیا دکان پر سگریٹ رکھنا اور اس کی خرید و فروخت کرنا حرام ہے یا حلال ہے کیونکہ جتنے بھی سٹورز ہیں وہاں پر سگریٹ بھی پینل میں لوگ رکھتے ہیں تو بھائیو پچھلی دفعہ میں نے ایک اصولی بات تو ارض کی تھی کہ یہ بعض علماء کو جو دھوکہ لگا سگریٹ کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ سگریٹ نشا ہے تو اس کے چائے کے ساتھ جو کمپیریزن بنتا ہے اس کانٹیکس میں میں نے بتایا تھا کہ سگریٹ کو ناجائز نشے کی وجہ سے نہیں کہا جا سکتا وہ نشہ تو ہے نہیں ہے سگریٹ کا معاملہ اور ہے سورت البقرہ کی آیت نمبر 195 جس کا میں نے پچھلی دفعہ صرف حوالہ دیا تھا بسم اللہ رسمان الرحیم ولا اور مت قتل کرو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مت ہلاک کرو یہ آئن اور سورت النسا کی آئن نمبر 29 ولا تب اپنے آپ کو مت قتل کرو خودکشی کے کانٹیکس میں یہ بات چل رہی ہے اپنے آپ کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو سگریٹ اس لیے ناجائز ہے کہ یہ سلو پوائزنگ کے ذریعے خودکشی کرنے کے مترادف ہے اب کئی گاڑیوں والے ہیں کئی ماں مسجد خطیب ہیں سگرٹ بھی پیتے ہیں کہتے ہیں نشا تو نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی ہم کب کہتے ہیں نشہ اب ان ماں کی بھی غلطی ہے جنہوں نے نشا ثابت کرنے کے لیے ان کو غلط سانس کے اوپر اس کو ڈیفینڈ کیا تو ظاہر ہے پھر یہی اشر ہوگا اصل مطلب یہ ہے کہ میڈیکلی یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ سگریٹ جو ہے یہ پھیپڑوں کے فیلئر کا اور اس کے علاوہ کتنی بیماریوں کا سبب بنتا ہے یہ چیز پروف ہو چکی ہے اسٹیٹسٹکلی ایک آدھ بندے کی مثال نہیں دی جاتی تھی کہ فلاں اسی سال کا بابا ہے وہ تو بچپن سے سگریٹ پی رہے نہیں دس پندرہ بندے اکٹھے کریں ان کے اوپر اسٹیٹسٹکل انالیس کریں کہ ان میں سے کتنے بندے ہیں جو ہارٹ فیلئر سے مر گئے اور پھیپڑوں کی بیماریوں میں تو آپ کو پتا چلے گا سو میں سے نبے بندے ایسے ہوں گے ایک آدھ بندے کا کیس کسی کا بچ جانا الاد آباد تو اس کو ایز اے رول نہیں پیش کیا جا سکتا تو سگریٹ چونکہ صحت کے یا قریب الحرام اب بالکل اسی طریقے سے سورت المائدہ میں ایک آیت ہے جو شروع میں گزری ب تامنو البر و تقوا ولا تامو السمی ودوان کہ نیکی اور پرہزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اس آیت کے کانٹیکٹ میں سگریٹ پینے والے کی مدد نہیں کرنی چاہیے اس کو سگریٹ پرووائڈ کیا جائے بننا تو ہم اس سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں لہذا سگریٹ چونکہ صرف نیگیٹو کام کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے یعنی پیئے ہی جائے گا اس کے علاوہ تو کوئی استعمال نہیں ہے الکوہل کا تو استعمال ہو جاتا ہے پرفیوم میں اس کا معاملہ ڈیفرنٹ میں نے پچھلی بتایا تھا کہ پرفیوم میں جو الکوہل ڈلتا ہے الکوہل ناپاک نہیں ہوتا الکوہل پینا جو ہے حرام ہے جیسا کہ خون خود تو پاک ہے لیکن خون کا پینا حرام ہے تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس ایک گفتگو کی تھی تو اس کا تو استعمال ہے ہی صرف پینے کے ساتھ تعلق ہے کسی اور مقصد کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس سے بھی وسٹ مقصد کے لیے نشہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو سگریٹ کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے لہذا سگریٹ کو دکانوں پر رکھنا ناجائز آپ کوئی کہہ سکتا ہے جی چھری کا استعمال بھی نیگیٹو ہوتا ہے تو چھری بیچنا بھی حرام ہے تو چھری کا پوزیٹو استعمال بھی ہے سبزی کاٹنے کے لیے مرغی کو ذبح کرنے کے لیے جانور ذبح کرنے کے لیے بندہ بھی مارا جا سکتا ہے لیکن چونکہ دونوں آپشن موجود ہیں لہذا تین افسر کی چھری بیچنا حرام نہیں ہوگا اسی طریقے سے کنڈوم کا استعمال ہے ہمارے ملک میں کنڈوم جو استعمال کیے جا رہے ہیں زنا کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں لیکن اس کا ایک جائز بھی ہے جو بخاری اور مسلم عزیز سے تاب کرام ازل کرتے تھے تو ازل کے کانٹیکسٹ میں کنڈوم کا استعمال کرنا ایک شادی شدہ جوڑے کے لیے تو جائز ہوا لیکن جنا کے لئے بھی استعمال ہو رہا ہے تو آپ کو جی کنڈوم بیچنا حرام ہے تو یہ بات غلط ہوگی یہ دونوں پرپس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں لہذا اس کا بیچنا حلال ہوگا بالکل اسی طریقے سے جو شیونگ بلیڈ ہیں یہ تھوڑا تسلی کے ساتھ سننے والی بات ہے اب شیونگ بلیڈ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو ضروری شیب ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں انڈر آرمس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسی طریقے سے زیر ناف والوں کو صاف کرنے کے لیے جو آبلیگیشن ہے صحیح مسلم میں عدیث ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چالیس دن سے زیادہ ان بالوں کو رکھے اور صاف کرنا جو ہے ابلیگیشن ہے اور اس میں میری پوری گفتگو بھی ہے اہل سنت پار کام پر مسئلہ نمبر بتیس کے نام سے مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں کے کام سوا گھنٹے کی گفتگو ہے اس میں ہر اعتبار سے جتنے بھی آج کل اختلافی مسائل چل رہے ہیں چاہے وہ ان بالوں کا مسئلہ ہو زیر ناب بالوں کا مسئلہ ہو یا باقی ساری چیزیں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ عورتوں کے جو فیشن آج کل چلے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کو میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں ایڈریس کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر کمپلیمنٹری مسئلہ نمبر 33 ہے داڑھی کے صحیح اقام و مسائل اور داڑھی کی مقدار کیا ہونی چاہیے اس اعتبار سے بھی تقریباً ایک گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 33 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر سورت النساء کی تفسیر کے دوران ہی جب وہ آیت آئی تھی سورہ نسا آیت نمبر ایک والا آم و رم نہ ہم فل بھئی رن نہ فل شیطان نے کہا تھا کہ میں ضرور انسانیت کو اس بات کا حکم دوں گا کہ اللہ تیری بنائی ہوئی کو وہ بدلیں گے اس کے کانٹیکس میں میں نے یہ ساری باتیں بیان کی تھیں تو شیونگ کا جو سامان ہے خصوصاً یہ جو بلیڈ وغیرہ ہیں باقی جو پیورلی شیونگ کا سامان ہے اس کا تو معاملہ الگ جو بلیڈ وغیرہ ہیں یا ریزرز ہیں. چونکہ یہ انڈر آرمس اور زیرناب استعمال ان کا اور اب اس میں کسی مولوی کو تکلے کا حیدان نہیں ہونا چاہیے کہ جو بندہ لے کے جا رہا ہے اسے پوچھا جائے کہ تو کس لیے لے کے جا رہا ہے کیونکہ اسلام میں تجسس کرنا حرام ہے سورت الجرات میں واضح طور پر ولا تجسس کسی کا تجسس نہ کرو ورنہ تو ہر چیز بھی معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے پھر تو کسی لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے نیند کی گولیاں جو ہیں زیادہ مقدار میں کسی کو پلا دی جائے تو بندہ مر جاتا ہے اب کوئی نیند کی گولیاں خریدنے آئے تو اس سے پہلے آپ لیں گے کہ بھائی کسی کو مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہو یا کسی مریض کے لیے لے کے جا رہے ہو ایون اس کو چھوڑ دیں سویپ ہمارے اپنی جیلم شہر میں وہ واقعہ ہوا ہے جمع گڑھ کا بیس بائیس سال کا جس نے یہ جو صفائی والا سویپ جو ہے آپ کے مذہب کا جو سویپ پی کے اس نے خودکشی کر لی تو اب سویپ دیکھنا بھی میرا آرام ہو جائے گا تو یہ معاملات ایسے نہیں ہوں گے اس میں بڑی دل گردے کے ساتھ جو ہے وہ حق بات جو ہے اس کو ماننا چاہیے اب آج کی گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں آخری تقریباً بیس منٹ رہ گئے پانچ حدیثیں ہیں بھائیوں رزق حلال کے حوالے سے اور رزق حرام کی مذمت کے حوالے سے وہ مسئلہ نمبر 51 تو اپنی جگہ جو میں نے ڈیڑھ گھنٹے میں گفتگو کی ہے لیکن یہ پانچ حدیثیں میں چاہ رہا ہوں کنکلوژن کے طور پر تاکہ رزق حلال کی اہمیت پیدا ہوگی تو تبھی بندہ جو ہے وہ سگریٹ دکان پہ نہیں رکھے گا ورنہ جس نے حلال اور عام کی تمیز نہیں کرنی اس کے لیے تو جو مرضی وہ رکھتا رہے تو یہ پانچ حدیثیں جو ہے میں چاہ رہا ہوں ان پہ کنکلوژ کروں آج کی گفتگو کا اس کو بڑا اٹینٹو ہو کر سنیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے حدیث نمبر ایک امام کائنات سید الب والآخرین شفیع المذنبین رحمت رحمۃ سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال اور حرام بالکل واضح ہے کہ یہ حلال یہ حرام اور ان کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں متشابہات نہیں مشتبہات یعنی جو شک والی چیزیں ہیں جو امبیگوس چیزیں ہیں مبہم چیزیں ہیں جو ان مبند چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اپنی عزت بھی بچا لی یعنی کلیئر کٹ حلال, حلال حرام بیچ میں پتہ نہیں جائزہ نہ جائزہ تو کرنا شروع کر دے وہ پھنس گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا جو چرواہا چراہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چراتا ہے کسی اور کی چراگاہ ہے اور وہاں کے پاس پاس جو الحدہ سے جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں ان کے چکر میں وہ پاس پاس تو اس کی کوئی نہ کوئی بکری اس کی چرا گاہ میں بھی دوسرے کی داخل ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں کیا ہے کہ وہ اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاد رکھو جیسے ہر بادشاہ کی چرا ہے بالکل اس طریقے سے اللہ کی چرا اس کی حدود ہیں ان کے قریب بھی بت پھٹو کو کوئی شخص کہے جی اتنا کرنا تو جائز ہے جی بالکل ایج پہ, پہ پہنچ جی اتنا تو کر سکتے ہیں جیسا کہ وہ سعید میں آئے کہ پہلی نظر معاف ہے اگر غیر محرم پہ پڑے اب غیر محرم پہ پہلی نظر کا مطلب یہ ہے کہ اچانک پڑ گئی اگر کسی کو چلتے ہوئے ویسے ہی اندازہ ہو گیا اور اکثر ہو جاتا ہے ہمارا ویژن جو ہے کافی ہوتا ہے سامنے, کہ سامنے سے عورتیں آ رہی ہیں تو آپ بندہ کہ جی ادھر سے نیت کر لیں گے جی ایک نگاہ جو ہے وہ حلال ہے ایسے کر کے ایک نگاہ میں ایک گھر چھوڑے یہ چیز دی. وہ ایک نگاہ جب آپ کو چل اسی وقت حرام گیا. وہ جو پہلی نگاہ بھی ہو گیا وہ آپ کی دوسری شمار تو اللہ کی سے دور دور رہنا ہے اللہ کی خدو سے دور دور ورنہ این ممکن ہے آدمی اس میں مبتلا ہو جائے جس طرح بھی یہ موبائل کے نام کے اوپر جو ہے بے حیائی مچائی ہوئی ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کالج کے یا اسکول کے اسٹوڈنٹس کو یا کسی طریقے سے فیمل اسٹوڈنٹس کو گھر والوں نے موبائل کیوں لے کے دیے ہوئے ہیں ان کا کیا کام ہے کہ موبائل رکھیں اپنے پاس سوائے ات کے کہ وہ بے حیائی میں مبتلا ہو گئے اور جی خیر ہے جی گھر سے رابطہ کرنا ہوتا ہے گھروں سے کیا رابطہ کرنا ہوتا ہے پوجا کی جا رہی ہے اولاد کی ذرا دیر کے لیے باہر نکلے پتہ نہیں کیا ہوا انسان کے اندر جو ٹریفک چل رہی ہے اس کو کون کنٹرول کر سکتا ہے کوئی لا علاج بیماری لگ جائے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ہم تو باہر کی ٹریفک کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں روزانہ جو ایک لاکھ دفعہ دل بھڑک رہا ہے وہ ماں باپ کی کوشش ہے کسی ڈاکٹر کی کوشش تو نہیں چل رہا پچیس دفعہ گردے جو ڈائلسس کر رہے ہیں وہ انسان کی اپنی کوششیں تو نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ تو کسی وقت بھی کسی کو سلاح دیتے ہوئے فیلور اس کا کر سکتا ہے یا امتحان کے طور پر بھی ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آگاہ ہو جاؤ اللہ کی حرام کردہ جو حدود ہیں وہ اس کی چراگاہ ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آگاہ ہو جاؤ جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا اور لوتڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور اگر وہ ٹیڑھا ہو جائے تو پورا جسم ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور آگاہ ہو جاؤ دل ہے. جس طرح جسم کا مسکن جو ہے دماغ ہے روح کا مسکن دل ہے یہ اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے کچھ عرصہ پہلے تک تو سائنس نہیں مانتی تھی اس بات کو کہ دل بھی سوچتا ہے انہوں نے بار بار کہتا ہے ان کے دل اندھے ہو گئے لیکن اب وہ مانتے ہیں اس بات کو تحقیق کی ہے. سوزن یہ جو دورے حاضر کا بہت بڑا فیزکس میں اتارٹی ہے بندہ اسٹیفن ہاگنگ جو ہے انگلینڈ کے اندر جس کا میں نے ریفرنس بھی بگ بینگ تھوری کے حوالے سے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹفک فیکٹس اللہ کون ہے جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں اس میں میں نے اس کا بھی ریفرنس دیا تھا زندہ ہے بھی تو وہ معذور ہے تو اس کی جو جب, جب میڈیکلی ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا اس دوران یہ چیز ڈسکور ہوئی ہے کہ اس کے دل کے ساتھ پرابلم ہے دل کے سوچنے والا مسئلہ جو ہے اس کا ڈسٹرب ہے تو دل بھی سوچتا ہے دماغ بھی سوچتا ہے یہ پینل ہے اور یہ بات اس طرح سمجھ آتی ہے کہ روح کا مسکن دل ہے اور جسم کا مرکز دماغ ہے دوسری عدیش صحیح مسلم بھی اس ایک عدیش کو اگر ہم لے لیں تو سارے معاملات حل ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی خوبصورت شہر کا نام ہے اور گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ گئے اور تو اس بات سے کڑاہٹ محسوس کرے کہ کہیں لوگ مطلع ہو جائیں تیرے اس غلطی کے اوپر جب تیرا یہ کانسیپٹ دل میں آ جائے تو سمجھنے وہ گناہ ہے اور نیکی تو بڑی خوبصورت اللہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان شہر کفیر اور اسی حدیث کی ڈیٹیل ہے جو جامعہ ترمزی سنن نسائی اور مسند امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے امام حسن سعید علی کے بیٹے امام حسن ابن علی کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ سے یہ بات یاد کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ ترمزی سنن نسائی مسلد امام احمد کہتے ہیں میں نے خود حضور سے سن کے یہ بات یاد کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ہے تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے اور ساتھ ہی فرمایا سچائی اطمینان بخشتی ہے اور جھوٹ شک میں مبتلا کر دیتا ہے وہی بات صحیح مسلم کی گناہ وہ جو تیرے دل میں کٹ گئے تو بھائیو اللہ تعالی نے جو انسان کے اندر اخلاقی حص رکھی ہے کہ ہر انسان خواب وہ کسی مذہب سے واقف ہو یا نہ ہو اس کو یہ بات اپنی جبلت کی وجہ سے پتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے سچ بولنا اچھی چیز ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا برا ہے کسی کے کام آنا اچھا ہے اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کسی پیغمبر کی کسی کتاب کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہوں کسی کے پاس تب بھی انسان اپنی اخلاقی حص کی وجہ سے پہچان جاتا ہے کہ بات غلط ہے اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہالی وڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے آج تک کوئی ایسی فلم نہیں بنی کہ جس میں دکھایا جائے کہ جھوٹ جیت گیا اور سچ ہار گیا اس کے پیچھے کیا ہے وہ اخلاقی حص جو ہر انسان کے اندر موجود ہے کہ انسان کو اس بات کا پتا ہے کہ یار سچی بات کرنا اچھی چیز ہے جھوٹ بولنا برا ہے تو اسی کانٹیکس میں میری ایک بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے وہ کوشش کریں تو اس کو بھی سنیں پچاس منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے گناہ کبیرہ اور وہاں میں نے کافی ساری چیزیں کھول کر بیان کی ہیں لیکن آج محل نے تیسری حدیث صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید یہ اسی زمانے کے بارے میں تھا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا رز حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے مار آنا چاہیے پیٹ بھرنا چاہیے کوئی پرواہ نہیں کرے گا اور حیران کن بات ہے کہ رسک کے حل کی وہ تو بات ہونی ہے بند ہو ٹوٹل دین جو ہے وہ گیٹ اپ کے اوپر گیا جی اس کی داڑھی کتنی لمبی ہے اس نے پگڑی کتنی لمبی باندھی ہے اس کی شروع کتنی اونچی ہے یہ نماز کتنی پڑتا ہے حالانکہ بنیادی چیز جو ہے وہ رزق حلال یہ ساری چیزیں بھی دین کے اندر شامل ہیں لیکن ان ساری چیزوں نے جس کی بنیاد پر قبول ہونا ہے وہ رزق حلال ہے رزق حلال لال از دا لٹوسٹ آف ایمان رزق حلال ایمان کی کسوٹی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے سود جو ہے وہ دیندار بھی کھا رہا ہے اب بے بھی کھا رہا ہے بلکہ سود لے لے کر ہاجور ہونے کے لیے بھی جا رہا ہے نہیں ہو رہا آپ کے سامنے ہر سال عمرے پہ حج کے لیے جاتے ہیں لوگ مال جو ہے وہ حرام سے آ رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ پہ ہم نے بہت بڑی ماض اللہ جو ہے وہ احسان سے این جی اوز ہاسپٹل کھولے ہوئے ہیں آرام کے مال کے ناچ گانے کی کمائی ہے اس کے ذریعے ہاسپٹلس اور این جی اوز چل رہے ہیں ہمارے اس ملک پاکستان میں تو آپ کو ایسی بہت مثالیں ہیں اور وہ تو آپ کہیں گے کہ انسانیت کی خدمت تو بہت بڑا کام ہے لیکن رسک جو ہے وہ حرام ہے وزیر تعالیٰ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا یہ اگلی حدیث اس کو چوتھی حدیث فورٹ بھی کر دے گی سیکنڈ لاسٹ حدیث آج کی کہ صرف حلال مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئے تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یادینا کم ہے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے پاکیزہ مال حرام مال نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا یہ صحیح مسلم میں آگے دی چلتی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایپیکٹس ہے اس کے حلال کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے اس کا پرانگا بال ہے جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے یعنی ایسی حالت ہے کہ عام آدمی کو بھی اس پہ ترتا ہے پھر وہ ہاتھ لمبے کر کر کے دعائیں کرتا ہے یا رب, یا رب یا رب یا رب لیکن اس حال میں اللہ کے سامنے اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ اس کا کھانا حرام سے ہے اس کا پینا حرام سے ہے اس کا لباس حرام سے ہے اس کا گوشت حرام کی غذا سے پرورش چڑھا ہے اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے اللہ اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہی بتا دیا کہ دنیا میں تو یہ آفت آنی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوگی اگر رزق حرام ہے اور پانچویں اور آخری حدیث وہ آخرت کا عذاب رزک حرام کے حوالے سے ویسے تو پرانے پارک میں کئی جگہ آئے ہیں جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں اپنے پیٹ میں دو کی آگ بھر رہے ہیں جس میں میں بولتا ہوں کہ یہ مارل لاز ہیں دنیا میں آفرت میں ایکٹیو ہو جائیں گے دنیا میں جو ایکٹیو لاز ہیں وہ ادھر ہی ایکٹیو ہیں زبان پر انگارا رکھ لیں زبان جل جائے گی لیکن زبان پر حرام لکما رکھیں زبان نہیں جلے گی کیونکہ حرام کھانا یہ مارل لا کے اگینسٹ ہے لیکن یہ جو حرام ہے قیامت والے دن کی آگ بن جائے گا کوئی بندہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان نہیں جلتی ہاں زبان کے اوپر کوئی گرم چیز رکھ لیتا ہے گرم دودھ بھی پی لیتا ہے زبان جل جاتی ہے جھوٹ بولنے سے نہیں جلتی کیونکہ یہ مارل لاگ ہے یہ گورمنٹ پوزیشن میں ہے دنیا میں آخرت میں یہ سارے مارل لاگ ایکٹیو ہو جائیں گے وہ جو بار بار یہ آئے تعیص البکرا میں بھی سورہ نساء کے اندر بھی جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر رہے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ میں دوزکی آگ بھر رہے ہیں تو وہ اب سن لیجیے آپ صحیح حدیث مصند امام احمد میں اور سنند دارمی میں بالکل صحیح صنعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام سے پرورش پانے والا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا ولیز بلّہ تعالی یہ جملہ تو تھوڑا کم سخت ہے اگلا جملہ بہت سخت ہے بہت سخت ہے ساتھ فرمایا اور حرام سے پرورش پانے والا ہر گوشت اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے آگ میں جلایا جائے جنت تو دور کی بات خالی جنت نہ بھی ملتی تب بھی ٹھیک تھا لیکن فرمایا دو دخ میں بھی جائے گا وہ اس چیز کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے دو دخ میں ڈال دیا جائے جس کی پرورش حرام مال کے ذریعے ہوئی اس میں میں ایک بات حمن کر دوں مجھے اگلے دن بھی کسی نے کوشچن کیا تھا ای میل کی تھی کہ جی میرے ماں میرا جو والد صاحب ہیں وہ بینک میں ملازمت کرتے ہیں تو اب میرا رسک ان پر ڈیپینڈنٹ ہے تو میرا گوشت حرام کہ مال پر پرورش پا رہا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ جب تک آپ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوتے اس وقت تک اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں قرآن کے روز سے دنیا میں معروف طریقے سے لیکن جیسے ہی آپ کے معاملات سیدھے ہوتے ہیں اپنے والدین سے اپنا رزق الگ کریں اپنے آپ کو لگڑا کر لیں اس کی اجازت نہیں ہے ادھر ہی رہیں لیکن ان کو بات سمجھائیں پھر جب تک یہ معاملات لہذا میں نے یہ سولوشن پیش کیا تھریٹیکل بات نہیں ہے پریکٹیکلی لوگوں کو ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں تو وہ معاملہ بالکل ڈفرنٹ باقی جو خود کر رہا ہے خود بینک کی ملازمت اس نے اختیار کی ہوئی ہے یا اس کے علاوہ حرام طریقے سے مال کھا رہا ہے اس کا معاملہ بالکل الگ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جائے گا اب آج کی گفتگو کو یہ تو پانچ حدیث ہیں حرام اور حلال کے کانٹیکس میں آخری حدیث جو میں نے آخر کے لیے رکھی تھی عبرت کے طور پر وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے متفق والے حدیث اور یہ دل تھام کے سننے والی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں رہتا جب چور چوری کرتا ہے اس وقت اس وقت مومن نہیں رہتا جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا جب کوئی مال لوٹنے والا مال لوٹ رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا اور جب کوئی خیانت کرنے والا کسی کی امانت میں خیانت کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا اور پھر ساتھ ہی فرمایا بچ جاؤ بچ جاؤ دو دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک دفعہ فرمانے ہی کافی ہے تو یہ گناہ کرنے والا مومن نہیں رہتا ہاں قانونی طور پہ وہ مسلمان رہے گا بات وہی ہے جو پنجابی سے کہا جانا ہے کہ جہاں اللہ و دے رسول نو تو مسلمان ہے لیکن جو اللہ و دے رسول دی منے وہ مومن ہوئے گا یعنی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے وہ صرف مسلمان ہے کلمہ پڑھ لیا اللہ رسول کو مانتا ہوں لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی گا کہ اللہ نے یہ حرام کیا یہ حرام ہے رسول اللہ نے یہ حرام کیا یہ حرام ہے یہ حلال ہے حرام اور حرام کا جو فرق رکھے گا وہ مومن ہوگا ورنہ وہ سمپل مسلمان ہے اور پھر معذ اللہ سخ اللہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ گناہوں کے سبب کسی کا ایمان ہی صلب کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے شراب نوشی سے ذنا سے چوری سے بدکاری سے رزق کے حرام سے ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے یہ جو دو گھنٹے کی گفتگو ہوئی پچھلے ایک گھنٹہ اور آج بھی تقریباً ستاون اٹھاون منٹ کی گفتگو اس میں کوئی غلط بات جذبات میں میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے اور جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے کا güzel bir de